إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربته ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق تقاته ولازم موتنا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس توبوا الى ربكم الذين خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا حظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها فكل موزه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد وهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغا والله صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد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 اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم من و حمزِ و وَنفت بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصم بحبل و حب اللّہ جمی احملۃفرَ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور مشائق احدام اور مختلف مدارس سے آئے ہوئے ہمارے مہمان گرامی عزیز طلبا اور دیگر تمام معززین اور مہمان گرامی آج ایک دورے کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کی توفیق سے اور ہمارے مرکز مدینہ کے ساتھیوں نے اس دورے کے لیے صحیح بخاری کے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ نے سن لیا کتاب الاعتصام احتسام دل کتابیں و یہ موضوع جو ہے یہ ہماری طرف سے مرکز کی طرف سے ایک پیغام ہے دنیا کے لیے ایک منہجی پیغام کہ جب ہر طرف ایک خلفشار ہو اور احتقادی سیاسی استرابات ہوں اور بدعات کی ایک بھرمار ہو اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کی غلوار ہو اور مشاکل ہوں مصائب ہوں تو مخرج اور آفیت کا راستہ نجات کا راستہ امت کے لیے ایک ہی ہے اور وہ ہے اعتصام بالکتاب و کتاب و سنت کو تھام لینا اور اسی پر اکتفا کر لینا اعتصام کیا ہے اس کا مادہ عصمت آئین سواد آسامہ آسامہ یا آسم آسمن و حسم اور اس میں بچاؤ کا معنی ہے آسام ہو اے ہمار ہو وہ بچانا روکنا اس پرانے پاک میں نور علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا صحابی علا جابرین یاسیمنی جب اس سے کہا گیا کہ پہاڑ پہ تو کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ جڑ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا یا سم یا سم نہیں مجھے بچا لے گا پانی سے تو فرمایا کہ اللہ عاصمر اللہ آج اللہ کے آزاد سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا آج اس اور بچاؤ صرف ایک ہی چیز میں ہے اور وہ وہی چیز ہے جو اللہ کے بیگمبر نے پیش کر دی جو کہ ان کا سفینہ ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ ایک علامت ہوگی کہ وہ نو علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے بچاؤ ہے تحفظ ہے اہتما ہے اور جو اس میں سوار نہ ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیگمبر سے ملنا نہیں چاہتا وہ چاہے کوئی ہماریا پر پہنچ جائے جس بلندی پہ پہنچ جائے پانی اس کا تعقب کرے گا اور اس کو تواہ برباد کر دے گا تو اس دور میں جو اعتصام اور اہتما کی ایک شکل بطور آزمائش امت کے سامنے پیش کی گئی وہ سفینہ کی صورت میں تھا امام مالک رائے محلہ نے شاید اسی سفینہ کے معاملے کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج کون سا سفینہ نو علیہ السلام کا سفینہ تو گزر گیا آج بچاؤ کا کون سا سفینہ ہے ان کا ایک تاریخی قول ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینت العین علیہ السلام من امن راکبہ ہاں نجاں امن تخلہ ہلاکہ لوگوں آج نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ سفینہ ان ہے جو اس سنت پر سوار ہو گئے وہ نجات پا گئی دنیا میں پھر آخرت نہیں تھی اور جو اس سفینہ سے پیچھے رہ گیا سنت سے پیچھے رہ گیا اس کے لیے بربادی ہے تباہی ہے چاہے وہ کتنے مضبوط قلعے میں محسور ہو جائے مگر آج قوموں کی نجات اور قوموں کی عفیت اللہ کے پیارے پہ کی سنت کے ساتھ سنت کی حیثیت نور علیہ السلام کے سفینے کی سی اس لیے اعتصام بالکتاب کتابیں جس کا میں نے و حدیث کو تھام لینا اور یہ تھامنا پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یہ اعتصام میں پختگی کا معائنہ جو ہے وہ متحق ہے اور یہ مطلوب بھی ہے اسے پرانے بات میں یحییٰ علیہ السلام سے کہا گیا یا خدی کتاب کی کتاب کو قوت سے پکڑ لو طاقت سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو کیوں اس کے دو مقاصد ہیں ایک یہ کہ اتنی مضبوطی سے وحی الہی کو تھام لو یہ گرفت پختہ ہو جائے اور وحی الہی چھوٹنے نہ پائے کسی بھی حالت اور کسی بھی دور اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اتنی مضبوطی سے اللہ کی وحی کو تھام لو کہ کوئی دوسری چیز اللہ کی وحی کی جگہ نہ آ سکے لوگوں کے خیالات لوگوں کے افکار لوگوں کی آرا لوگوں کے فتوی مفتیان کے ملفوظات کوئی چیز اللہ کی وحی کی جگہ نہ لے سکے رسول کریم السلم نے اس تعبیر کو اور زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا کہ ابن نے ساریہ کی عدیث مسلم احمد کی روایت سے آپ کا فرمان ہے کہ ارے تمہیں سننا تھی بسننا سب کھلافا رواج شریندر گاندھی تمسا کو بےحا وہ اردو علیحا بن نواز مور میری سنت کو تھام لو آپ نے اس سے قبل اختلافات کا ذکر کیا بڑے اختلافات ہوں گے کی مخرج کیا ہے جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ علیکم کم میری سنت کو تھام یہ نجات کا راستہ ہے یہ ایک مخرج ہے آفیت کا راستہ ہے تھام کیسے ہے تمسو بھی ہے مضبوطی سے پکڑ لو وہ اردو علیحہ بن اور اپنی داڑھوں میں دبا لو یعنی ہاتھوں کی بہ نسبت داڑھوں کی گرفت زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتی میری سنت کو داڑھوں میں دبال تاکہ چھوٹنے نہ پائے اور کوئی اور چیز سنت کی جگہ نہ لے سکے تو یہ احتسام عربی میں آوازن قلڑ کو بولتے ہیں مضبوط قلع کو کیونکہ قلعے میں داخل ہونے والا شخص ایک بڑی حفاظت میں آ جاتا ہے دشمن اس تک پہنچ نہیں پاتا یہ لفظ احتسام اسی سے معخول ہے کہ جو کتاب و سنت کو پکڑ لے تھام لے اللہ کی فہری کو تھام لے وہ یقینا ایک ایسا بچاؤ حاصل کر لے گا جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آفیت کا باعث ہوگا پرانے حکیم میں اعتصام کے دو استعمال ایک ہے اعتصام بلّہ اور ایک ہے اعتصام احتسام اللہ دونوں استعمال پرانے پاک میں موجود ہیں اور امر کے سیغے کے ساتھ باحت سے ملا ہے ہوا فنعم المولا بن ام اللہ کو تھان لو اللہ تعالیٰ کو پکڑ لو وہی تمہارا کارساز اور سب سے بہترین کارساز اور مددگار یہ ہے اعتصام بلّہ دوسرا استعمال اعتصام بحبل اللہ فرمایا کہ بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو یہ دونوں استعمال قرآن پاک میں موجود ہیں اور سیرے امر کے ساتھ اور اصولی قاعدہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب و سنت میں استعمال ہونے والا ہر سی امر اپنے ظاہری معنی پر ہے جو کہ وجوب ہے معنی احتسام بلا فرض ہے احتسام بحبل اللہ فرض ہے ہاں وہ قرینہ ہو کرینا سارے جو وجوب سے استحباب کی طرف لے ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب کوئی قرینہ ایسا موجود نہ ہو تو قرآن و حدیث میں ہر سیز عمر فرضیت اور وجوب کے معنی میں ہے اور اس کا معنی یہی ہے کہ احتسام بحمد اللہ فرض ہے اور احتسام بلّہ بھی فرض ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے احتسام بحمد اللہ جو ہے یہ ایک فکری ہے معرفت علم یہ تمہارے علم کی اساس حب اللہ جو کہ اللہ کی فہرست علم کہاں سے لینا عقیدہ عمل احکام معاملات خلق، بیر و یہ سارے امور کہاں سے لینے کتاب و سننے سے یہ جو اعتصام بحبل اللہ ہے یہ احتسام بالکتا سننا ہے یہ ایک فکر ہے علم کیا آپ کو علم اسی بنیاد پر قائم ہو نماز روزہ حج زک عقیدہ سب کتاب کتابیں سننے سے معقول ہو یہ ہے احتسام بےحم للہ یہ احتسام بالکل سننا احتسام بل نہ ہو جائے وہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو تھامنا پکڑ لینا اور اس کی پناہ میں آ جانا یہ ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پورا نہ کرو عمل نہ کرو نماز نہ پڑھو اس سے دعائیں نہ کرو روزے نہ رکھو اور جو بھی معمورات ہیں ان کو انجام نہ دو اس وقت تک اعتصام ملنا اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی تو اعتصام پہ حٹ ملنا یہ معرفت ہے اور اعتصام ملنا یہ عمل کا نام جب تک عمل نہیں ہوگا اعتصام بلّہ کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ایک بندہ اللہ تعالی کو کیسے تھامے گا اس کے واجبات کے ذریعے اس کے فرائض کے ذریعے اس کے معمولات کے ذریعے تو احتسام بے اللہ علم و معرفت کا نام ہے کہ ہر مسئلہ میں آپ کا علم حبن اللہ پر قائم ہو کتاب و سنت کر اور پھر اس پر عمل جو ہے یہ احتسام باللہ ہے تو میں یا قسم بلّہ فقت ہدی اللہ سرات جو شخص اس قور پڑنے سے گزرے پہلے احتسام بحبد ہو اس کا علم صحیح و معرفت صحیح ہو اور پھر احتسام بلّہ ہو عملی میدان میں آ جائیں جو کہ احتسام بلّہ کی اصل شکل ہے فقط ہو گیا علا سراۃ مستقیم یہ لوگ ہیں جن کو سراعت مستقیم کی ہدایت دے دی گئی یہ حق پر ہیں سراعت مستقیم پر ہیں ان کے علاوہ پوری دنیا گمراہ ہے اگر ان کے علم علمار جو ہے وہ کتاب و سنت نہ ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ گھبراہے لیکن جن کے علم کا محبو مدار اللہ تعالیٰ کی وحی ہو اور اس کے مطابق پورا عمل ہو تو فقط ہدیہ علا سرات مستقیم یہ لوگ سراط مستحقیم کی ہدایت دے دیے گئے یہ حق پر قائم ہے اور صرات مستحقیم پر آئے اسی لیے اس کے بڑے ہیں شریعت میں وارد ہیں نبی السلام کی ایک خرید ہے کہ ان اللہ یل رقم سلاثن صحیح مسلم کی حدیث ابو رحرا کی روایت رکت تمہارے لیے تین چیزیں پسند فرماتا ہے پسندیدگی کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ تین چیزیں تم اپنا لو اور اختیار کر لو تو تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق بن جاؤ اس کے پیار کے مستحق بن جاؤ تین چیزیں پسند کرتے ہیں تینجیے کہ انتر وہ لوگ بڑا تو شریکو کہ شریح پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہ تاویت جو اوجب الاجبات اوجل واجبات اس کی عبادت دوسری چیز کیا ہے وہ انتر اطرم اللہ جمیہ دوسری چیز یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام مل کر ملنے کا معنی یہ کہ فائدہ کبھی ہوگا جب سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لیں گے حقیقی فائدہ تب ہی حاصل ہوگا جس کی مثال یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا موبائل فون اور آپ کے سو دوست ہیں ان میں سے کسی کے پاس موبائل فون نہ ہو تو آپ کے فون کا فائدہ ہاں اگر سب کے پاس ہوگا تو رابطہ آپ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے اور فائدہ حاصل ہوگا اس طرح احتسام بحب للہ جو ہے اس میں جمعین کی خاص سب مل کر اللہ کے رسی کو تھام لو بڑے اس کے فائدے اجتماعیت اور ساتھ ملنا ایک دوسرے کا پیار ایک دوسرے کی محبت اور شریعت اور عمل کی ترغیب بڑے اس کے فائدے تو اللہ بڑ عزت یہ پسند فرماتا ہے کہ تم مل کر اللہ کی رسی کو تھان دو اور تیسری چیز یہ ہے بتناسہ بے بلاط المر کہ جو تمہارے حکام ہیں اوریال امور ہیں ان کے خیر خواہ بن جاؤ ان کے خیر خواب حاکم جیسا بھی ہو تمہاری یہ کوشش نہ ہو کہ اس کو کرسی سے کسیٹ کر نیچے پھینکو اور میں اقتدار پر آ جاؤں یہ خیر خواہی نہیں اچھائی ہے تو تعاون کرو برائی ہے تو اس کی اصلاح کرو اس کے لیے دعا کرو اس کے لیے دعائیں کرو, دعائی کرو. جیسے ایمان احمد نے فرمایا تھا اس ولی امر کے لیے جو ان کو کوڑے پار رہا تھا فتن خل کے قرآن کی بنیاد پر کہ لوگ دعوت مست میں جاؤ تو حال امیر ہوں اگر میرے لیے کوئی دعائیں مستجاب ہو تو میں وہ دعا اپنے امیر کو دے دوں یہ خیر خواہ یہ خیر خواہ خیر خواہ یہ نہیں ہے کہ چوکوں چراہوں پر کھڑے ہو کر دھرنوں کی صورت میں ان کے خلاف باتیں کرو ان کو اقتدار سے اتارنے کی کوشش کرو سازشیں کرو اچھا ہی ہے تو تلاون کرو بعئی ہے تو اصلاح کرو فتنا قائم نہ کرو دعائیں کرو ان کے لیے ان کی اصلاح کے لیے فرما کہ یہ تھیم سی ہمارا بریعزت تمہارے لیے پسند فرما اس میں احتسام بےحب اللہ کی فضیلت ہے کہ جو شخص اس اس اہم معاملے پر قائم ہو اس کا فهم اس کو حاصل ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے یہ جو عیت کریمہ وہ سم و بحر محدثین کا کہنا ہے کہ امام بخاری کا یہ باپ جو ہے کتاب الاسلام السلام کتاب میں سننا اسی آیت سے ماحوض ہے بخاری کے تقریباً تمام شارہین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ کتاب کے اقسام پہ کتاب پر اصل میں قرآن کی اس آیت سے بات بحروز اس آیت کریمہ پر قائم واحدہ سے اللہ کی رسی کو تھامنا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ پچھلی جو آیت ہے اس کو پڑھ کر حاصل یا ہوگا اللہ حق ولا تموتن الا ونت مسلمون دو چیز ایک بندے کی حیات ستر سال ہو اسی سال اور ایک بندے کی موت دونوں جنہیں بڑی گمبھیر جو بندے کی حیات ہے اس کے ایک ایک لہجے کا اللہ کو امتحان دے ایک, ایک لہجے کا اللہ تعالی قیامت اپنے بندے کو کھڑا کر لے کر اور نبیر اسلام کی حدیث کے بتا دیکھ نہیں یہ لو نہ پدم اپنے آٹوں یام الخیا خم سے پانچ سوال ہوں گے ان میں سے پہلا سوال ہزار ہی فیما زندگی کہاں گزارے پوری زندگی اس کا حساب ہو معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے اور پھر جو موت کا وقت بڑا بڑا, بڑا وقت ہے ان نمبر آمال بالخوا تھے انسان کی زندگی کے سارے اعمال کا دار و مجار انسان کے خاتمے پر نبیر اسلام کی حدیث بھی لاتا تمنا موت فوز اور مترا شدید موت کی تمنا مت کیا کرو یہ دنیا چھوڑ کر اگلے جہاں میں جھانکنا یہ منظر ہی بڑھانا خامہ برداشت یہ دو چیزیں ہوگی ایک انسان کی زندگی اور ایک انسان کی موت اور دونوں دو کی بہتری مطلوب ہے آیت کریمہ دونوں چیزوں کو پیش کر رہی ہے کہ اتحقات جو زندگی ہے اس کو تقوی سے متعین کر لو تقوا سے سجا لو سنوار لو اور اپنی زندگی کو تقوی سے بھر لو اور جہاں تک موت ہے بلا تب اللہ تو مسلم موت جو کہ اچانک ہے نہیں مگر تم چکنے ہو کر رہو کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہے اچانک ہے نہیں یہ موت کے تعلق سے حقیقت سب پر آنی اور اچانک بن اور مطلوب کیا ہے کہ موت اطاعت تو اسلام کی حالت میں ہے یہ بھی بڑا گمبھیر معاملہ بہت ہی مشکل بڑی یہ دونوں چیزیں آسان کیسے ہو سکتی دونوں مطلوب حاصل کیسے ہو سکتے کہ زندگی تقوی سے بھر کر اور موت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آ جواب اگلی آیت میں واحد سے موبل اللہ کی رسی کو تھا یہ ایک واحد راستہ ہے حیات اور اچھی موت کا ایک ایسی موت جو مرضی پسندیدہ ہو کہ مرتے ہی انسان جنت میں پہنچ جائے جنت کی نرتوں میں پہنچ جائے اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو حاصل کر لے اس کا معنی احتسام بالکتاب وسلم نہ صرف یہ کہ ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے نجات جات کا ایک راستہ ہے بلکہ انسانیت اور دنیا کی اصلاح کا اصل اور واضح پروگرام یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو تھاما جائے تو اس تناظر میں امام بخاری کا یہ بات بڑی اہمیت کا حامل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر جو ان کا دور تھا اور آج کے دور تک کون کتاب و سنت کا سچا متبر ہو سکتا ان کی تو کتاب کا آغاز بدل الوڑی سے ہوئی. انہوں ہونے آغاز امنی سے یہ نقطہ دے دیا کہ لوگ یہ دین آرا کا دین نہیں ہے یہ قیاسات کا دین نہیں ہے تخر کا دین نہیں ہے لوگوں کے فتو کا دین نہیں ہے بلکہ بد الفی یہ دین اللہ کی بہی کا تھی اور یہ کتاب الاعتصام بن کتاب مسلم اسی کا ایک تسلسل یہ صرف باب قائم نہیں کیا دعوی نہیں کیا یہ دین دین بہی بلکہ اس کے بعد جو بخاری شروع ہوتی ہے آپ سارے ابواب میں بخاری کو پڑھ لیں ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت کیا مسئلہ صرف دعوی نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ یہ بات واضح کی اور پھر آخر میں یہ بات بھی قائم کر دیا یہ صحیح بخار کر یعنی جو آخری باپ اس سے یہ پہلا باپ آخری باپ کتاب و توحید ہے اور کتاب و توحید سے خبر یہ باب الاحسام بھی کتاب میں سننا ہے اور اسی کتاب الاحسلام کے مظاہرہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام بخیر رحمہ اللہ نے اصل احتساب کتاب الوسن کے موضوع پر ایک طویل کتاب لکھی تھی اسی کتاب الاحسام کی چوتھی حدیث میں امام بخاری کا ایک قول ایک حدیث کے آخر میں یم ضروری اصل کتاب احتسام کہ جو ہماری اصل کتاب الحتسام ہے اس میں اس بات کو دیکھا جائے تفصیل کے ساتھ اس کا معنی معنیٰ اصل ان کی کتاب احتسام بھی موجود ہے اور یہ جو کتاب الاحسام ہے اس اصل کتاب کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو اس کا حق ادا کر سکیں امام بخاری کی بڑی عجیب ترغیب عجیب افوام ہے جو آگے آپ پڑھیں گے امام بخاری یقیناً محدود اور مستفید ہوں گے بہت توفیق ہو بے دل قال له قال قال هاجرون من اليهود بعمر يا امير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واثبتت عليكم نعمتي واعطيتم لكم الاسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد فقال عمر إني لا اعلم اي يوم نزلت هذه الايه نزلت يوم عرفه في يوم جمعه سمیع سبیان ومسع ومسع وقیس وقیس عشانت اللہ خیرہ. یہ پہلی حدیث کتاب الام کی امام بغاری کے شیخ امام حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں جن کا نام عبد اللہ تھا اور والدین زبیر یہ قریشی قریشی محدث ہیں اور یہ بن حمید جو ہے یہ شاخ بنو اسد ابی عبدال کی اور بہت ہی فاضل محدثین میں ان کا شمارت ہے ان کے یعنی جلالت اور عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کا آغاز جس حدیث سے ہوا وہ حدیث بھی امام حمیدی کی روایت ہے امام احمد سلم امام احمد الحمبل کا قول ہے الحمید عندنا امام حمدی ہمارے نزدیک امت کا امام اور یہ قول ان کے شرف کے اظہار کے لیے کافی ہے حافظ رحمۃ اللہ نے ان کا ذکر ان الفاظ سے کیا الامام الحافظ الفقیر امت کے امام بلا کے حافظ اور فقیر ابو وہ الرازی ان کا قول ہے کہ اسبت الناس صرف ابن الگینا الحمیدی عظیم محدث ابن الینا سفیان ابن الگین ان کی حدیثوں میں اسبت الناس سب سے مضبوط اور پختہ امام حمیدی ہیں باہو رئیس و صاحب ابن الگینا امام حمیدی رحم اللہ ابن اعینا کے تمام شاگردوں کے سردار تمام شاگردوں کے سردار بحب فقط ال اور وہ سکا بھی ہیں اور امام بھی سکا وہ محدث ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہوں ایک عدالت دوسرا خز عدالت بھی اس کی کمال کی ہو اور حافظہ بھی اس کا کمال کا ہو جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس راوی کو سکا کہا جاتا امام حمیدی کا اپنا قول ہے کہ امام سفیان ابن اجینا کے ساتھ میں نے انیس سال ان کی صحبت میں گزارے ان کو سہیانہ کی تو انہیں صحبت کا شرف حاصل اور ایک قول ایک محدث یعقوب الفسفی کا بڑا قابل قول یعقوب الفسفی بہت چوٹی کے محد سے ان کے شمار ہوتے ہیں اور وہ امام حمیدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماں تو انصاح دل اسلام ہے باہل ہی بل اب تک میری جتنی لوگوں سے ملاقات ہے سے ہوئی طلبا تر سے ہوئی محدثین سے ہوئی سب سے زیادہ میں نے اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ حمایتی کو پایا ان سے بڑا اسلام کا خیر خواہ میں نے دوسرا کوئی نہیں دیکھا یہ ایک عظیم شہادت ہے اس امام کی عظمت اور ان کی جلالت کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ حد ثنا سفیان یا ان کے شیخ بھی سفیان ابن سفیانہ جو کہ اس حدیث کے شرف میں اور اضافے کا باعث بنتے ہیں اور سفیان ابن الگینا یہ بھی چوٹی کے محدث تھے چوٹی کے محدث ان کی جو سب سے بڑی ایک منخبت یا ایک عظمت ہے ان کو کہا گیا ہے کہ الحفال بال اجداد انہوں نے محدثین ان کو طلبت رحیم کو سند آلی فراہم کی اور الفاظ کیا ہیں انہوں نے پوتوں کو ملا دیا دانتوں کے ساتھ پوتوں کو ملا دیا دانتوں کے ساتھ اگر ایک دس سال کے بچے کی ایک اسی سالہ محدث سے ملاقات ہو جائے تو کتنی اس کی سند آلی ہوگی کتنے زمانے کاٹ کر وہ وہاں تک پہنچے اور چونکہ سفیان سفیانا یہ طویل عمر محدثین میں سے تھے نبے سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اور انہوں نے بڑے بڑے محدثین سے احادیث لی بلکہ ان کا ایک تاریخی طور ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ بچپن میں حج کرنے گیا اور میں نے حج کے موقع پر چھوٹا سا میں حج کے موقع پر میں نے دیکھا اس کو اچانک رکھا جو کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد رئیس الطارین کمار تارئین میں ان کا شمار ہوتا بچپن تھی بالکل نو عمر تھا اور میں نے اطابن کو دیکھا یہ جو صنعت علی لوگوں کو فراہم کرنا اس میں ان کو ایک بڑا ایک انتہائی ایک اونچا درجہ جو ہے وہ حاصل یہ شیخ ہیں امام حمیدی رحمہ اللہ کے اور سفیان کے استاد مثال مثال ان کے دھرم الہلالی العامل ان کے بارے میں بھی ابن ابنظر فرماتے ہیں کہ یہ صقت الص الفاظ تین الفاظ تعدین ان کو دیے ایک تکرار کے فاضل، یہ بہت بڑے محدث ہیں تو یہ روایت نے کس سے کی بسر سے بغیر ہی اس کے علاوہ بھی ایک محدث ہے اس کا نام مجبور نہیں ایسے مقامان اس طرح ہی اعتبار سے مبہم کہلاتے ہیں مبہمات یہ غیر قوم یعنی سفیان نے یہ حدیث مصر سے روایت کی اور کسی اور مہردے سے وہ مو اس کا ذکر نہیں تو یہ مبہمات میں یہ شمار ہوتا ہے اور اب جو ہیں ان کا اضافہ آپ کتابوں کے مطالعہ سے کر سکتے ہیں جیسے محدثین اگر کسی کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں اور وہ ایسا کوئی مہم آ جائے تو اس محدث کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے کہ یہ مہم یہ کون ہے یہ کون شخصیت ہے اس کا علم دے اور اگر اس کا سراغ نہ ملے جیسا کہ ابن حجر نے عام طور پر فضل میں یہ سراحت کی کہ لمحہ جد کہ میں نے اس میں نہیں کامیاب ہو سکا کہ یہ کون محدث ہے یا کون رہا ہے یہ موہم ہم بھی کبھی کبھی صنعت میں ہوتا ہے کبھی کبھی متن میں ہوتا ہے اور اگر مل جائے تو اس کا ذکر کرتے ہیں نہ ملے تو پھر وہ صاف لکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا سراغ نہیں مل سکا اور ویسے دو کتابیں اس وقت مطبول ہیں مبہمات کی تعین میں وہ دو کتابیں بڑی مفید اور بڑی اہم ہیں ایک ہے تطعید المحمل و تمعید المشکل عبور الغسانی کی یہ کتاب چھپی ہوئی اور ایک ہے القوام بل ابن بشکوال کی یہ بھی مطلوب ہے اس میں اسانید اور مصروع کے جو یا ابہامات ہیں ان کی اچھی طریقے سے صراحت اور تعین جو ہے وہ کی گئی ہے اور ویسے ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہاں غیر سے مراد سفیان ثوری راہما اللہ ہے سفیان حدیث کو مصر سے روایت کر رہے ہیں اور سفیان ثوری سے اگر جو سفان الحانہ کی حدیثیں سفیان سوری سے بہت کم ہے نادر ہیں مگر باڑ کیبی حدیث ابن الانہ کی سفیان سوری سے جو ہے وہ روایت کرتا ہے اور ان کا جو شیخ ہے وہ قیس ابن مسلم ہے قیس ابن مسلم بھی سکھار علی ہے اور ان کا شیخ طارق ابن شہاد یہ الحمسی ہی ہیں اور کوفہ سے تعلق ہے انہوں نے نبیر اسلام کو دیکھا ہے لیکن آپ سے حدیث کوئی روایت نہیں کی ذخیرہ حدیث میں ان کی کوئی روایت نہیں ملتی نبی علیہ السلام سے لیکن رو یہ تو زیارت ثابت جب رو یہ ثابت ہے تو پھر یہ اللہ کا کے پیغمبر کے صحابی پھر ان کی جب, جب صحابیت ثابت ہے وہ روایت نہیں کی تو ان کے طریق سے نبی علیہ السلام سے جو بھی روایت ہوگی وہ صحیح قرار پائے گی کی کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں اور کسی صحابہ کی صحابی کی عدالت میں شک کرنا ناجائز ہے بلکہ بقول ابو زرع کے کہ جو کسی صحابی کی عدالت میں شک کرے گا وہ زندیق ہے, ہے لہذا اگر جن کی حریت اور زیارت ثابت نہیں ہے مگر ان کی جو روایت اللہ کے پیارے پہ ان سے منغول ہوگی وہ متصل میں مرفوع ہوگی اور حجت اور صحیح ہوگی یہ فرماتے ہیں کہ قوم اور یہودی شخص نے کہا کس امیر عمر عمر بن خطاب رضی اللہ الحسن اب یہاں پھر ابہام آ یہ شخص کو جناب عمر سے یہ کس نے کہا پھر یہ یہاں لیکن کتب میں یہ سراہ صحیح صنعت سے بنتی ہے کہ یہودی قابل احبار تھا الخبار جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا آفاق نے اسلام قبول کر لیا اور اچھا اسلام قبول بول کیا. اچھا مضبوط مسلمان بنا یمن سے اس کا تعلق تھا ہمیر ہی ہمیر قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور جس وقت کی آواز اس نے کی امیر مومن سے اس وقت یہ تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا بعد میں اسلام قبول کیا کہتا ہے کہ یا امیر مومن لو انتل آیا اگر یہ آیا ہم پر نادل ہوتی یعنی تورات میں آتی کون سی آئے ار یومل دین رکھو تو منٹ میں تھی تو یہ تقریبا اگر ہم پر اترتی تو رات میں آتی تو لطنا کر یوم عید ہم کو دن عید بنا لیتے تو ہمارے یوم عید ہوتا اس تاریخ کو ہم نوٹ کر لیتے اور جب بھی وہ تاریخ آتی ہم جشن مناتے اجتماعات منعقد کرتے اور خوشیاں مناتے لیکن آپ کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں اتنی عظیم آیت آپ پر اثری کہ اللہ تعالی نے یہ بشارت آپ کو دے دی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا نعمت کی تکمیل ہو گئی دین کی تکمیل ہو گئی اور آپ اس کا کوئی اہتمام بھی نہیں کرتے اگر یہ آئے تو اور آپ یہ نظر دیں تو ہمارا وہ دن عید کا دن ہوتا اور جب بھی وہ تاریخ آتی ہم خوشیوں کا اظہار کرتے اور عید کی طرح تہوار کی طرح, کی طرح اس دن کو منایا یعنی یہودیوں کی جو ایک تنگ, تنگ نظری اور ان کے ان کا حسد ان کا کینہ وہ ظاہر ہو رہا ہے ایک کو جلن یہ تھی کہ ہماری نبوت بنی اسرائیل کی ہزاروں سال چلی ہزاروں سال لیکن تکمیل دین کی آیت ہم پر نہیں ہوتے ہمارے کسی نبی کے دور میں دین مکمل نہیں کیا گیا اور یہ بشارت نہیں دی گئی اور یہ آخری نبی چند سالہ اس کی نبوت کا دور تیئیس سال اور اللہ نے دین دیا اور مکمل بھی کر دی یہ اتنے جلن کا ادھار ہے اور یہ ایک تائنا سا کہ تم کچھ بھی نہیں کرتے یہ آیت ہم پر اترتی ہم تہوار مناتے اب میرا مانو کا جواب کہ جس آئے اسے ہماری اس دن دو عیدیں تھیں ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اس قسم کی خوشی کے مواقع میں جشن منائے یا کوئی ظاہری جلسے جلوس کی سیاست کرے وہ ہم قوم نہیں لیکن سنو اس دن ہماری دو عیدیں تھے اللہ تعالی نے اس آئر کے نزول کے لیے جس دن کا انتخاب فرمایا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں چاچا ابیر المین نے فرمایا کہ انی نیلا یوم نظر آئے نظرت یوم ارفا مجھے معلوم مارو میں آیت کب اتری کس دن عیت یوم ارفا اتری عرفہ والے دن اور فی یوم جمعہ جمعہ کے دن جو ارفا غیر منصرف ہے اور جمعہ منصرف ہے یوم عرفہ میں بھی اتری اور یوم جمعہ تھا عرفہ بھی ہمارے عید کا دن ہے اور جمعہ بھی عید کا دن اس لحاظ سے اس لحاظ سے کہ ہماری خوشی جو ہے وہ تعلق اللہ میں اور گناہوں کی بخشش میں اور یوم عرفہ یہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے جیسا کہ نبی الحلام کی عدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ایسے عرفہ کے بہت قریب آ جاتے اور فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے گرد و سے اٹھے ہوئے اور ان کے سر خاک آ اور آئے ہیں بڑے دور دراز عراقوں سے مارا رہا یہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کا ارادہ اس لیے آئے ہیں اور بالآخر عزت فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو معاف کرتے ہیں اور نبیان کے ایک اور حدیث اس کا مانا یہ ہے کہ جتنی گردنیں یوم عرفہ آزاد ہوتی ہیں اتنی گردنیں کسی اور دن آزاد نہیں تو پھر یہ دن کیوں نہ عید کا ہماری خوشی جشن کی صورت میں نہیں ہوتی ہماری خوشی کی اساس جو ہے وہ اللہ کی مغفرت اللہ کی بخشش کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ایسے دن ہمیں عطا فرما دے جو دن گناہوں کی بخشش کے لیے مختص ہو کہ انسان یوم عرفہ گزار کر جب لوٹتا ہے حج کر کے یوں بن جاتا ہے جیسے اس کی ماں اس کو آ جائے تو ہمارا یہ عید کا دن تھا اللہ نے اس دن کا انتخاب فرمایا اسایت کریمہ کے مزور کے لیے اور پھر دوسرا جمعہ کا دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن بھی ہمارا گناہوں پہ بخش کا دن ہے نبی اسلام کی احادیث موجود ہیں کہ صبح جلدی کرے غسل کرے خوشبو لگائے اچھے کپڑے پہنے جلدی نسل میں پہنچے امام کے سامنے بیٹھے خطبہ بہ سنے گھر کو لوٹ جائیں تو اللہ اور عزت ایک ہفتہ اور مزید تین دن اور دس دن کے گناہوں کو معرمان ایک ایک قدم جو انسان چلتا ہے کتنے گناہوں کی بخش کا ذریعہ پھر جمعہ بھی ہمارا عید کا دن تو اللہ تعالی نے اس دن کا انتخاب ہے عبداللہ عباس کا میں نے ایک قوال پڑھا کہ آج کا دن بڑا عظیم تھا آج کے دن پانچ عیدیں تھیں دو عیدیں ہماری ایک عید یوم عرفا پھر یوم جمن پھر آج کی دن یہودیوں کی بھی عید تھی عیسائیوں کی بھی اور مجوسیوں کی بھی اللہ تعالی نے اس عظیم دن کا انتخاب کیا حای کے لیے میں نے کے لیے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کیا مانا اس کا اس کا معنی احتسام بالکل جب یہ دین مکمل ہو گیا تو تمہاری خواہشات تمہاری آرام ان بداعت کی ضرورت ہے دین مکمل ہو چکا اللہ اس کے مکمل ہونے کا تیار کر اور کوئی شخص اگر کوئی نئی چیز اس میں داخل کرے گا جاری کرے گا نافذ کرے گا اس کا یہ عمل اعتصام کے منافی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے تکمیل دین کے دعوے کا انکار کر اس لیے ایک بیدربی انسان سے بڑھ کر کوئی بخل اور نفرت کے قابل نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرمار ہے میں نے دین مکمل کر دیا اسی پر تھان دو اور تم یہ کہو کہ مکمل نہیں ہوا اس میں فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی جو میں نے پوری کر دی تو کتنی بڑی یہ ایک نفوست اور انداز عزت کے دعوے کی تقدیم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے مقابلے میں شریعت ساز کے طور پہ کھڑا ہونا تکمیر دین کا دفاع کیا ہے کسی کو تھا اس میں کسی اضافے کی حاجت نے کسی کمی کی گنجائش نے اس مکمل دین کو تھا پھر اس میں احتسام پر کتاب کا ایک پہلو یہ ہے کہ قابل الخبار نے یہ بات کی آنند تھا اسے معلوم تھا کہ آیت کریما کا مقام کیا ہے اس لیے اس کی خواہش تھی کاش یہ آیت تو اثر تھی جب اتنا یہ عظیم دین ہے جس میں انہیا اکبر یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور ایک شوشا بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا گیا ایک شوشا تو کتنا خوبصورت دین ہے کتنا عظیم دین ہے کہ ایک ایک چیز کس نے بنائی ہمارے رب نے تو کیوں نہ اس دین کو پکڑ لیں کیوں نہ اس کا اعتصام کریں تو امام بخاری الحمد اللہ نے یہاں اعتصام کا مسئلہ یعنی بخجو ثابت کیا کہ یہ دین واقع اعتصام کے قابل ہے کہ اس کو مضبوطی اس تھام لے کسی اضافے اور کمی کے بغیر یہ حدیث مکمل ہوگی آگے امام بخاری کا قول ہے کہ سامعہ سفیان و سفیان نے حدیث مثر سے سنی ہے مصر نے قیس سے سنی ہے اور قیس نے تارق سے سنی پیچھے صنعت آپ دوبارہ دیکھیں سند میں ان تینوں طبقات میں انعینہ ہے یعنی سفیان ان مصر اور مصر ان قیس اور قیس ان تارخ تینوں مقامات پر انانا انا ہے اور انانا انا جو ہے یہ منہ میں انقطاب ہوتا ہے اس میں انقطاب کا غم ہوتا ہے امام بخاری احمد نے جو بات فرمائے اپنا علم اور اطنا کی روشنی میں فرمائے اپنے اطلاع کی روشنے میں کہ یہ یہاں کوئی انکتا نہیں ہے ہر قسم کے انکتا کا وہم ہم آپ ظاہر کر لیں اور یہ یقینی خبر آپ کو دی جا رہی ہے کہ یہ حدیث واقع سنی ہے سفیان نے مصر سے اور مصر نے قیس سے اور قیس نے تارکن نے شہاب سے سیما جو ہے وہ ثابت ہے میں اس حدیث میں کچھ طوالت اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ طلبا کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری جو ہے کہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اور صحیح مستفید ہونے کا ہم بولنے کا باعث نہیں کریں گے لیکن بعض بعض مقامات پر ہم یہ ذکر کریں گے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں کہاں کہاں آتی امام بخاری حدیث کو کہاں کہاں لائے اور کیوں لائے اور یہاں دو فائدے مقصود ہیں ایک یہ کہ ایک ہی حدیم صحیح بخاری میں اگر مقامات پر ہے تو ہر مقام پر سند مختلف ہوگی کہ ماں بخاری کی حزارت علمی ہزارت سند ایک نہیں ہوگی سند مختلف ہوگی اس لیے ان بعض روا نے تکرار کی اس استعمال کی ہے کہ صحیح بخاری میں تکرار ہے لیکن میرا خیال یہ کہ تکرار بنتا نہیں بلر بہانی وہ روا کی اس ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے تکرار کب ہوتا ہے جب ایک چیز گیا ہی نہیں اسی طرح دوبارہ مضبوط مگر یہاں آپ جب بھی حدیث مقرر کے مقام کو دیکھیں گے کم از کم سرد مختلف ہوگی کم از کم بخاری کا شیخ مختلف ہوگا ایک یہ فائدہ دوسرا یہ فائدہ کہ امام بخاری راہ اللہ نے اس حدیث کو بتکرا کیوں وہ ذکر کیا ہر مقام پر ایک نیا بال قائم کر کے ایک نیا مسئلہ وہاں ثابت کیا تو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے چنانچہ یہ حدیث جو ہے جو آپ نے بھی پڑی ہے یہ صحیح بہاری میں چار مقامات ہیں ایک آپ نے سن لیا کتاب الاحت بال کتابوں میں سننا دوسرا یہ حدیث کتاب الاوان وائماری کا باب ہے زیادت الاوان میں نقصان زیادت الاوان میں نقصان ایمان کی کمی پیشی ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے یہ محدین کا ایک مرکل آرا عقیدہ جس پر عادر عظیم الحمد اللہ قائم تھے اس دور بڑا اختلاف تھا اور ایک امت تھی ایک طبقہ جو ایمان میں کمی بیشی کا قائل نہیں تھا نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے جبکہ محدثین کا موقع یہ تھا کہ ایمان یہ صحیح تو بے تھر الشیطان رحمان کی اطاعت کرو گے ایمان بڑھے گا شیطان کی اطاعت کرو گے ایمان نیچے آئے گا کم ہوگا گھٹے گا جو امام بخاری نے باغ دین کیا زیادہ تر ایمان ہے میں ہو ایمان کی کمی بیشی اس میں یہ حدیث نہ کیا تھا تعلق ہے یہی حدیث کہ یہودی نے آ کر کہا اگر یہ آیت ہم میں ادھر تھی ہم اس دن کو عید بتا دیتے اس کا ایمان کی کمی بیشن کیا تھا اور یہی چیز اصل میں امام بخاری کے اشتہار پر ہم غور کریں ان کے تفقا پر غور کریں کہ ان کا طریقہ استضرال کیا ہے اور ان کے استمباد کا طریقہ کیا ہے دین احمد یہ محل استضرال اللہ پر مار ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا یہ, یہ دین کامل ہے یہ دین کامل اور ہر شخص کامل دین اختیار کرنے سے قاصر ہے یہ تو نہیں جو دین جتنے بھی شعبے ہیں دین کے چاہے وہ اصولی ہو یا فرعی ہو ہر شخص اس میں کامل یقیناً کوئی کامل ہوگا کوئی کم ہوگا کسی کا عمل زیادہ ہوگا کسی کا عمل کم ہوگا جو چیز کمال کو پہنچے وہ چیز بہت بار مخاطب کے نقصان میں آ سکتی ہر شخص کا ایمان اور اس کا عمل کامل نہیں ہو سکتا یقینا ایسے لوگ بھی ہیں اور ہوں گے ہر وقت ہوں گے جن کے عمل میں کمی ہوگی کتا ہوگی نقص ہوگا تو پھر یہ اریاؤ مد لو یہ جو اکمان دین ہے کمال دین اس میں نقص کا ہونا موجود ہے اور یہی دلیل ہے ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے جس کا دین جس قدر کمال کو پہنچا جائے گا اس کا ایمان اسی قدر بڑھتا جائے گا اور جس کے دین میں عمل میں کمی باتیں ہوگی اس کا ایمان بھی گٹتا جائے گا یہ طریقہ ہے کا ماں بخاری کا رحمہ اللہ کا کہ اس کو اس بات میں کیوں لائے اچھا وہاں صنعت مختلف ہے یہاں شیخ لوہاری کون ہے امام حمیدی اور وہاں کون ہے بن رحمہ اللہ. انہوں نے یہ حدیث روایت کی جعفر ابو العمیش سے ابو المیش میں قید سے قیس. اب قید یہاں بھی ہے مانے اس عدیس کی سند کا جو مدار ہے وہ قیس بن مسلم قیس بن مسلم بخاری میں یہ سند یعنی مختلف طریقوں سے آ رہی ہے لیکن قیس بن مسلم پر ہر محدث کی صنعت آ کر اکٹھی ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے وہ سنعت کا مدار جو ہے وہ قیس بن مسلم ہے اور قیس بن مسلم اس حدیث کو صحابی طارق بن شہاب سے روایت کر رہے ہیں. تو یہاں ہمیں دو فائدے ہو گئے ایک امام بخاری کا طریقہ اس اضلاع کئی امام کی ایمان کی کمی میں ہی ثابت کی اور دوسرا سنعت کا تنخو کہ ایک نئی صنعت ہمیں یہاں پر حاصل ہوگی دوسرا یہ حدیث امام بخاری لائن حجرت البضاح کے بعد حجر الوضاح کتاب المغازی میں یہ آخر میں یہ باب قائم ہے حجرت الوضاح کا اور وہاں صنعت کیا ہے امام بخاری کی حد محمد بن یوسف اب یہ تیسرا شعر ہے امام امیدی حضر من صبرہ اور یہ محمد بن یوسف تیسرا شعر ہے امام بخاری کا اس سے ان کے طلبوں کا اور سند کی وسرت کا اندازہ کیا اور ان کے ہیں سفیان سوری بلکہ شیخ ابن سفیان اور سفیان کے مسلم یعنی یہ سنعد آ کہاں اکٹھی ہوئی کہاں ملی کی مسلم تھا اور اس سنعت میں ایک لطیفہ ہوا اور. اور وہ ہے سنعت کا بلو پچھلی دو سمد میں امام بخاری رحم اللہ قیس تک پہنچے تین واسطوں سے اس سنعت میں تک دو دوستوں سے ایک واسطہ کم ہو گیا اور یہ صنعت کا حلوم آگے اس قسم کی لطائف صحیح بخاری میں جا جا پھیلے ہوئے لیکن جب آپ ایک ہی مقام پر ایک حدیث کو دیکھیں اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کہاں کہاں آئی اس کو تلاش کریں جو شروع سے آپ کو مل سکتی ہے آسانی سے تو آپ کو امام بخاری کا علم ان کا استدلال آسانی کا تنور اور پھر اسانید کی لطائف آپ کو حاصل ہوگی اور بخاری کا استعمال کیا اس حدیث کو حجر البدا میں کیوں لائے وہ بازیں کیونکہ آیت ہوئی جب اللہ کے پیارے میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو چونکہ حجرت البدرا کے موقع پر اس کا نزول ہوا کہ بخیر رحم اور اس مناسبت سے اس حدیث کو حجر البدرا کے بارے میں بھی لائے چوتھا مقام صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورہ معاہدہ کی آئے اور سورہ معاہدہ کی تفصیل میں لائے. وہاں ہی کا شیخ محمد بشار چوتھا شہر ہے اور سیم الگینا اور کا شیخ قیس وہ یہ تیس آ گیا تیز پر ہر محدث کی صنعت آ کر جمع ہو رہی اور قیس بن طلب پر اس سنعت کا جو ہے وہ مدار ہے اور امام بخاری یہاں اس دوران کہاں سے یہ تفسیر کے باپ نے لائیں سور مددہ کی تفسیر میں باپ سے کیا مراسبت ہے یہ تفسیر کی آیت ہے اور یہ بات ملے تو رکھو یہ تفسیر میں کیا دیکھا جاتا ہے ایک لفظ کا معنی اور ایک مراد کیا احکام ہے مگر ساتھ ساتھ تفسیر کا موضوع یہ بھی ہے کہ آیت کہاں اتری کس نے اتری کب اتری اس کا شان نزول کیونکہ اس سے بھی بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں تمام خام و بطور تفسیر کے اس حدیث کو کتاب و تفسیر میں بھی لائے کیونکہ اس حدیث میں اس آیت کی نزول کا ذکر ہے زمانۂ نزول کا اور مقام نزول کا زمانۂ نظول کیا تھا یوم عرفہ یوم جمعہ اور مکان نظول کیا تھا میدان عرفہ یہ دو عیدیں عرفہ جو ہے یہ عید مکانی ہے اور جمعہ کا دن جو ہے یہ عید زمانی یہ ہم نے قدر تفہیر اس لیے دے دی کہ صحیح بخاری اگر اسی نائ سے آپ پڑھیں گے ایک حدیث آ گئی اب یہ عدیث صحیح بخاری میں کہاں کہاں ہے اشانید کا تنور مترول کا اختلاف اور آگے آپ سنیں گے مزید اور بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس میں دوسرے مقام پر حد ثنا کی سراہد کے ساتھ اب وہ, حدث وہ تدریس کا شبہ ظاہر ہو گیا انکتہ کا جو واہن تھا وہ ختم ہو گیا تو اس طرح کے علمی لطاف آپ کو حاصل ہوں گے تو جی یہ دوسری حدیث ہے جس میں بخاری کے شیخ موسر اسماعیل ہیں ان کی کنیت ابو سلمہ تھی اور تبوز کی نسبت سے معروف تھے ان کے شیخ وہ ہیب ہیں ابنِ خالد البصری اور وہیب کے شیخ خالد ہیں جو کہ خالد الحضاد معروثی ہیں اور خالد کے استاد اکرمہ یہ مورا ابن عباس اور اکرمہ کے شیخ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن یہ فرماتے ہیں عبداللہ بین عباس کہ کے ضمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے مجھے اپنے ساتھ ملایا ہے اپنے سینے کے ساتھ بھیج لیا اور ملایا کہ یہ حدیث جس کو یہ قصہ پیش آیا ظاہر کے بچے تھے کیونکہ نبی السلام کی وفات تک یہ والد نہیں ہوئے تھے نو عمر بچے تھے اور نبی السلام کو ان سے محبت بھی تھی پیار بھی تھا اور جو ایک علم کی ایک امارات نشانیاں ان کے اندر موجود تھیں اور آپ بڑی ایک ہرس کے ساتھ انہیں علم دیا کرتے تھے آج اس علم کے تعلق سے آپ نے انہیں اپنے قریب کیا بلکہ اپنے سینے سے لگا لیا اور ساتھ ایک دعا جو ہے وہ ارشاد فرمائی اور اللہ الم کہ یا اللہ اسے کتاب کا علم دے دیں یعنی انہیں قرآن و حدیث الکتاب کتاب و سنت کا نام الکتاب کے ساتھ اگر سنت کا ذکر یہ سنت کا ارتف کتاب الکتاب و سنت وہاں کتاب کا معنی قرآن اور سنت کا معنی نبی رسمان کی حدیث آپ کا قول یا آپ کا عمل یا آپ کی تقریر یا آپ کا ارادہ ہے جی ہاں آپ کا ارادہ بھی سنت ہے ایک آپ نے ارادہ کیا ہو ایک اس پر عمل کا موقع نہ ملا ہو جیسے آپ نے فرمایا اگلے سال زندہ رہا تو محرم کا نوابر ہونا بھی رکھو مگر موقع نہیں مل سکا آپ نے حج حجران کیا تھا پرواہ کے کاش میں حج تن کر دی آپ کی خواہش تھی تو یہ بھی سنت کے ذمن میں یہ چیز آتی ہے چنانچہ جب الکتاب اور سننا ہو سننا کا عطف کتاب پر ہو تو کتاب سے مراد قرآن ہوگا اور سننا سے مراد نبی رحسلان کے فراہمی اور آپ کا عمل لیکن جہاں صرف کتاب کا ذکر الکتاب تو وہاں اس کا معنی عام ہے قرآن بھی مراد ہے اور اللہ کے پیارے کے عمر کی سنت بھی مراد ہے جیسا کہ آگے ایک حدیث میں بخاری لار ہے اس نے اچھی سے یہ بات ثابت ہوگی تو اللہ علم اور کتاب اس کا معنی ہے یا اللہ اس کو کتاب اور سنت دونوں دو کی تعلیم دے دونوں دو کا علم عطا سے کہ سینے کو اس کے دل کو کتاب اور سنت کا علم سے یعنی جو علم کی مشکل ہے اسے اپنے, اپنے سینے سے جوڑا اور لگایا مانا تدبر اور تعمت یہاں ہے سینے میں دل میں اور یا اللہ اس کو کتاب کا کتاب و سنت کا علم فرما دے تو اس کا احتسام سے تعلق یہ ہے کہ اتنی یقین شہر ہے تو کیوں نہ اس کو مضبوطی سے تھاما جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک محبوب صحابی کو ایک محبوب دعا سے نوازا اور وہ دعا کیا ہے یہ نہیں کہ دنیا کی بہتری دے دے کاروبار دے دے ترقیاں دے دے جانوروں کے ریوڑا فرما دے چاندی اور سونے کے ڈھیر لگا دے یہ اللہ بھی لیکن کیمام نعمتوں میں سے اپنے صحابی کے لیے کیا طلب کیا کتاب و سنت کا قائم کتاب و سلنت کا تو اتنی پیاری تھی اس طلب کی تو پھر یہ پیاری چیز بات اس لائق ہے کہ اس کو ہم مضبوطی سے تھام ہم اس کا اہتمام کریں اور اس کا احترام کریں جیسا کہ نبی رسرام کے حدیث ہے کہ ان اللہ دنیا دین اللہ یحبو اللہ, اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے محبت ہو یا نہ جس کو دے رہے اس سے محبت ہو یا نہ ہو دنیا دے دیتے لیکن لایہ دین اللہ میپو اللہ تعالیٰ دین صرف اس شخص کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی تو یہ اس بات کی ترین ہے کہ ان کتاب و سنت کے ساتھ احتسام کیا جائے اتنا پیارا عمل کہ نبی اسلام نے اپنے صحابی کو عظیم صحابی کو یعنی ایک محبت کے انداز میں یہ دعا جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی اب یہ حدیث جو ہے اللہ علم کتاب یہ صحیح مخالف میں تین مقامات پر ہے ایک ہے بابا نبی اللہ علیہ کتاب امام بخاری نے بقاعدہ اسی حدیث پر اپنا باب قائم کیا ہے کہ نبی نبیر اسلام کو یہ دعا دینا ایک صحابی کے بارے میں کہ آندہ اس کو کتاب و سنت کا علم دے دے میرے یہ دعا بڑی موتر اور محتمر اور بڑی محبوب ہے کتاب و سنت کے علم کے لیے تو پھر یہ عدیم الشان دعا کا تفاضہ یہ ہے کہ سب کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے تبھی تو نبی اسلام کے عدیض ہے میور خیر یہ فتح و فدی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما دے اللہ اس کو کیا دیتے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے کتاب و سنت کا نور عطا فرما لیتا تو پھر اس نور کو کیوں نہ تھاما جائے اور اس کے ساتھ احتسام کیا جائے امام بخاری کا یہاں استاد نے موسا بن اسماڑی اور جہاں یہ بال قائم کیا وہاں امام بخاری کا شیخ ابو محمد ابو امام کا شیخ عبد البارث ہے عبد الوارث کا شیخ خالد ہے اور خالد پر یہ حدیث سنعت جمع ہو جاتی ہے وہ خالد الحضا پر اس صنعت کا مدار ہے دوسرا مقام بابو قزائے حاجت کے وقت پانی رکھنا قزائے حاجت کوئی بھی جانا چاہے پانی لے کر جائے یہ آپ کو بزرگ ہے قزائے حاجت کا پروگرام ہے آپ اس کو پانی دیں ساتھ پانی رکھیں یہ باقاعدہ یہ ایک شرعی حقیقت ہے وہ ڈھیلنے سے سنجائے میں درست ہے لیکن پانی کا استعمال زیادہ افزل اور مستحب ہے اب یا اس بات کا حدیث کا تعلق ہے نبیر اسلام کے عبداللہ بن عباس کو کتاب و خدمت کا علم دے دے اور یہ حدیث اس بات میں کیوں لائیں اس سنجا کے پانی رکھنا اصل میں یہ دوا اس کا سبب کیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کو کروائے حاجت کے لیے جانا تھا عبداللہ بل عباس نے یہ چیز دیکھی اور پانی کا اہتمام کیا اور جہاں آپ نے جانا تھا ہمیں پہلے سے پانی رکھتی ہے تاکہ آپ حاجت بھی پوری کریں اور اس پانی سے وزو بھی کریں نبی عثمان نے وہ پانی دیکھا فروغ کے من والا حاضر یہ پانی کس نے رکھا لوگوں نے کہا کہ ابن عباس نے تو آپ نے پھر یہ ان کو دعا دی یہاں دعا یہ ہے اللہ فقر ہو فت اس لیے عبادت الماء نے یہ دو واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں یہ واقعہ الگ ہے وہ واقعہ الگ ہے اس واقعہ میں یہ سبب موجود ہے کہ عباس نے اللہ کے پیارے پہ کو بزرو کا پانی پیش کیا آپ خوش ہوئے اور خوش ہو کر یہ دعا دی اللہ مفتحف دین کے یا اس کو دین کی فقہ عطا فرما دے اور دین کی سمجھ عطا فرما دے یہ بھی احتسام کتاب کو سننا ہے کیونکہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے بدید الرحم السلام و دین ہے یہ پسندیدہ دین جو کہ اریمل الدین کو کتاب و سنت کا نام ہے اس لیے یہ حدیث بھی کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام کی متعدد اور تیسرا اس حدیث کا ذکر صحیح بخاری میں کتاب المراخب نے جس میں صحابہ کے مناقب کا ذکر ہے صحابہ کے فضائل کا ذکر ہے ماں بخیر محدود باقاعدہ کتاب المناقب میں عبدال کے فضائل پر باغ قائم کیا ان کا ذکر کیا اور صنعت کیا ہے حد مصد یعنی ماں بفرے کا شیخ بدل گیا اب یہاں مصدل کا استاد مستم اور ان کا شیخ عبد الوارث اور آگے جو صنعت ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے خالد الحضا اور یہاں الفاظ کیا ہے اللہ علم الحکمہ کہ یا اللہ ابن عباس کو حکمہ کی تعلیم دی. الحکمہ الحکمہ کی تعلیم دے الحکم کتاب و سنت ہے اور جب کتاب و سنت کا اجتماع ہو تو پھر الحکم سے مراد سنت المصطفیٰ علیہ السلط بان صلی اللہ علیہ کتاب الحکمہ اللہ نے آپ پر الکتاب اداری یعنی قرآن الحکمہ اداری یعنی فی الحمد کی حدیث نبی رحلام کی یہ دعا عبداللہ بن عباس کے لیے بڑی قیمتی دعا جو دین کے تعلق سے ہے دین کی فقہ دین کی تعلیم کتاب و سنت کی تعلیم یہ دعا ہم نے دی ہے بڑی قیمتی تو ہمیں بھی اس دعا کے اہتمام کے لیے یہ بات جو ہے وہ ضروری اختیار کر لینی چاہیے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ایک احتسام کرنے لیں تمسف کر لیں کیونکہ یہی ایک فضیلت کا جو ہے وہ مدار تیسری حدیث ہے جو امام بخاری اسماعیل سے مرلی اسماعیل بن عبد اللہ بن ابھی اویس المدن کی مدینہ کے محدث تھے امام بخاری رحمہ اللہ مدینہ ان کے پاس آئے تھے حدیث لینے کے لیے اور یہ روایت کر رہے مدینہ کے امام امام مالک رحمہ اللہ امام دارالحیجرا ان سے روایت کر رہے یہاں امام بخاری کی محنت کی ایک دلیل سامنے آ رہی ہے کہ امام مالک کی حدیث ایک واسطے سے لینے کے لیے مدینے کا سفر کیا اور اسماعیل سے ملاقات کی امام مالک کے شاگرد امام بحائی رحمہ اللہ نے اپنے دور کے ان محدثین کو تلاش کیا یہ امام مالک کے شاگرد ہیں اور خصوصاً ایسے محدثین جو متا کے راوی بھی ہیں تاکہ مالک تک ایک واسطے سے پہنچا جا سکے بہت سے مشاعر امام بخاری کو مل گئے امام تن نیسی ہیں اور ابو مساحر اور پھر یہ اسماعیل مدینہ کے یہ صحابی یہ راوی محدث یہ امام مالک کے شاگرد ہیں تو یہ بھی ایک ان کی ایک جد و جہد کی ایک عظیم مثال ہے کیسے امام کو تلاش کیا یہ جی امام مالک کے شاگرد ہیں تاکہ امام مالک کا علم ایک واسطے سے حاصل کیا جا سکے اور آگے پہنچایا جا سکے جس کا یہ سروس موجود امام مالک کے شہر عبداللہ بن دینار یہ مولا تھے غلام تھے اور عبداللہ بن دینار اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ الما سے کہتے ہیں کہ کاتار مروان یو باہر کہ عبداللہ بن عمر نے خط لکھا عبد الملک بن مروان کی طرف ان سے بیت کے لیے ان سے بیت ہونے کے لیے یہ خط لکھا یہ خط کب لکھا جب عبداللہ بن زبرن کے صحابی انہیں شہید کر دیا گیا اور تولیت عبدال ملک کے ہاتھ آ گئی اور دیکھا کہ امت مشتمل ہو چکی ہے اور اختلاف ختم ہو چکا ہے اور خلافت کے دو دعوے موجود نہیں ہیں تو عبداللہ بن عمر نے پھر جلدی کی ان تک خط لکھنے کے لیے اور ان کی بیٹھ کے لیے کیونکہ وہاں ان کے قریب موجود نہیں تھے لہذا ان کو خط لکھا ان کی بیت کے لیے اور یہ پینتھ لا واقع پینسٹری یعنی ساٹھ اور پانچ فرنا کے اللہ سنت و سنت رسول فی کہ میں اس بیعت کا اقرار کر رہا ہوں آپ کے لیے اور سماع افایت کا وعدہ کر رہا ہوں یعنی سنوں گا آپ کی بات اور افاعت کروں گا مگر یہ اطاعت جو ہے یہ مشروط ہے دو چیزوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ یہ سم و حتایت جو ہے اللہ اس کے رسول کی سنت پر ہوگی قرآن و حدیث پر ہوگی یہ نہیں کہ آپ کا فرمان ہے غلط بھی ہو تو قابل قبول ہے نہیں آپ کی پیر پیروی ہوگی اطاعت ہوگی سم و افاعت ہوگی لیکن اللہ سنت اللہ وسلمت رسول ہی قرآن و حدیث پر ہوگی کتاب و سنت پر ہوگی اور دوسرا فی مستطعت جس میں جس چیز کی پیروی میں اور تعمیل میں مجھ میں طاقت ہوگی کوئی ایسا حمل آپ کا کوئی ایسا آرڈر اگر چیز شریعت کے مطابق ہو مگر میری طاقت سے بڑھ کر ہو اس پر میں بیٹھ نہیں کر رہا کیونکہ اللہ رب عزت بھی کسی شخص کو اس کی بسر سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا لہذا یہ بیٹھ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے آپ کی سمو اور ہتایت ہوگی لیکن وہ سم اور ہتایت تب ہوگی جب آپ کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اور یہ مام بخاری کا اس ہے یہاں سے کہ عمر نے عبد المران کے ہاتھ پر بیعت کی مگر یہ بیعت مطلق نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے بلکہ مقید ہو کتاب و سنت کے ساتھ نبی اسلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ مخلوقی یعنی کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معزیت میں جائز نہیں مخلوق اتنی بڑی کیوں نہ حتیٰ کیوں نہ مگر اس کی حفایت اگر خالق کی نافرمانی کو مستل ہے تو اس کی ہدایت نہیں ہوگی بلکہ یہ شرط ہے کہ یہ خود ہو کر کتابیں سنت کہ تمہارا حاکم تمہاری قیادت کرے کتاب و سنت کے ساتھ یہ کتاب و سنت کی اہمیت بھی ہے اور اس میں کتاب و سنت کے ساتھ احتسام کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے اور فی مستطاعت ہے یہ دوسری قید ہے کہ, کہ آپ کی اطاعت اس چیز میں ہوگی یہ وید کر رہا ہوں اس چیز میں آپ کی اطاعت کروں گا جو میری طاقت میں ہو آپ کا آڈر اگر میری طاقت سے بڑھ کر ہے گھس سے بڑھ کر ہے تو پھر نہیں پھر اس بیعت کو ٹوٹا ہوا محسوس نہ کریں بلکہ پہلے سے یہ قید لگا دی یہ حدیث کتاب الاتصال میں آ گئی امام بخاری کے اس سزا آپ نے سن لیا کہ عبدال عمر نے جو بیعت کی اس کو مشروط کیا ہے کتاب و سنت کے احتسام کے ساتھ جو اس کی اہمیت کی دلیل ہے امام بخاری نے یہ حدیث ایک اور مقام پر ذکر کی وہ باب باب کیفی امام الناس کہ امام یہ خلیفہ وقت امیر وی لوگوں سے کیسے بیت لے کیسے بیت لے یہ امام بخاری کا باب ہے یہاں جو حدیث ہے یہ اسماعیل بن عبدالملک بن عبداللہ کی روایت سے اور یہاں امام بخاری کا شیخ مسدد ان کا شیخ یحیہ اور ان کا شیخ سفیان اور سفیان کا شیخ عبداللہ بن دینار وہ دونوں سنت عبداللہ بن دینار پر کر جمع ہو جاتی اور یہ مسیاں اور عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار تین واسطے بنتے اور یہاں دو واسطے ہیں اسماعیل امام مالک سے اور امام مالک عبداللہ بن دینار سے وہ یہ سنعت عالی یہ اس سنعت کی لطائف میں سے ہے اور یہ امام بحالی کی جدو جہد کا بہ کہ امام مالک کے مشاعد کو تلاش کیا ان تک پہنچے تاکہ ایک واسطے سے ان کی حدیث کو حاصل کر سکو اور آگے روایت کر سکو چیز بہترین مثال ہمارے سامنے آ کہ امام مالک سے ایک واسطے سے روایت ہے اور دلہ بن دینار تک دو واسطے جبکہ دوسری صنعت میں جو دوسرے باپ میں ہے دلہ بن دینار تک تین واسطوں سے امام بخاری پہنچے تو یہ صنعت کا وڈو ہے اور وہ صنعت کا نزول اب یہ بات جو ہے کہ امام یا خلیفہ لوگوں سے کیسے یہاں بھی ایک روایت ہے فی کی قید کے ساتھ نبی اسلام نے ایک بار ایک صحابی سے بیت لی اس نے بیت آپ کے ہاتھ پر کی اور سن و افاعت کا وعدہ کیا مگر اللہ کے دیر بحمد نے اضرائے شفقت اذرائے محمد فرمایا کہ فی مستقرہ کو بھی کرو کہ سنو اور احتیاط ان چیزوں میں ہیں جن میں میری طاقت میں گزرتی یہ دین کی رافت اور نرمی بعض آکام ایسے آ سکتے ہیں جو آپ کی طاقت سے بڑھ کر اور آپ کو انجام نہ دے پائے تو یہ بیٹ ٹوٹ ٹوٹتی بیٹ ٹوٹ جائے لیکن گی جائے تو پھر اس قسم کی ایک آسانی حاصل ہو جائے گی کہ جس چیز میں طاقت نہ ہو اس میں سم و اتحاد نہ ہو سکے گی لیکن جب طاقت ہوگی اس میں یقینا سم و اتحاد ہوگی یہ کیفی وایو امام الناسر دراصل یہ فی مستقبل امام بخاری کا استدلال ہے کہ بیٹھ میں یہ الفاظ اگر سامنے آ جائیں تو بڑی ایک آسانی پیدا ہو سکتی اچھا یہ جو حدیث یہ جو کیف کہ بیٹھ کیسے لے اس میں کچھ الفاظ زائد بھی مر رہی ہے یعنی جو آپ نے متن پڑا ہے بھی جو حدیث پڑی ہے اس مطلب عمر کی بیتھ کا ذکر مگر یہاں کچھ الفاظ زائد ہیں اور وہ کیا ہے وہ ان بنی ہے اکر المصر صاحب لکھا کہ عبداللہ یہ بھی لکھا کہ میں بھی بیٹھ جو ہے وہ کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ پر اور میرے بیٹوں کی طرف سے بھی بیٹھ یہ الفاظ زائد ہے یعنی ایک ظاہر علم ہمیں حاصل ہو گیا جب اس طرح آپ آسانیت اور متون کا تتقو کریں گے تلاش کریں گے تو اس طرح آپ کو اضافی علم بھی جو ہے وہ حاصل ہوگا جی